ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنالف بڑھا دے اور اللہ تن اور کشاش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا